ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحرك سمكي هم دون سنة تبارك وتعلا كليه اور بے شمار سلاط و سلام ہوں سب سے افضل انسان نبیوں کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے اور اس چیز کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں کیا ہے فرمایا وما خلقت الجن کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے عبادت اللہ تعالیٰ کی ہوگی لیکن طریقہ عبادت کیا ہوگا یہ ایک سوال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ میری عبادت کیسے کی جائے آسمان سے کئی کتابیں نازل فرمائیں اور انسانوں میں سے کئی لوگوں کو کئی انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کا درجہ دیا بار کو تعلی کی عبادت کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے یا تو اللہ کا کلام پاک پڑھنا ہوگا اور یا پھر ان صحیح احادیث کا مطالعہ کرنا ہوگا جو نبی علیہ السلاط وسلام سے وارد ہیں جن میں آپ کے فرامین اور آرڈرز موجود ہیں لیکن دیکھا یہ گیا ہے تو نبی علیہ سرات و کا طریقہ چھوڑ کر دیگر کئی طریقے اختیار کر لیتے ہیں اور جب انہیں اس سے روکا جاتا ہے تو روکنے والے کو برا سمتے ہیں اسے مجرم سمتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمیں عبادت سے روک رہا ہے دین سے روک رہا ہے جبکہ حقیقت کیا ہوتی ہے میرے بھائیوں یہ روکنے والا عبادت سے نہیں روکتا بلکہ عبادت میں جو غلط طریقہ اختیار کیا گیا اس سے روک رہا ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ یہ فرق آپ سین میں رکھیں گے روکنے والا آپ کو عبادت سے نہیں روک رہا بلکہ اس غلط طریقہ عبادت سے روک رہا ہے جو آپ نے اختیار کیا ہے بھی ہمارے بھائی اذان دینے سے پہلے اپنی طرف سے کچھ کلمات اور الفاظ پڑھتے رہتے ہیں نبی علی اللہ کے زمانے میں اذان کی ابتدا ہمیشہ کس روز سے ہوتی تھی اللہ اکبر سے آج کئی لوگ اپنی اذان کی ابتدا اعوذ باللہ سے کرتے ہیں کچھ بسم اللہ سے کرتے ہیں کچھ اصلاط و, و علی کا یا رسول اللہ سے کرتے ہیں اب جب آپ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے تو اعوذ باللہ والا کہے گا لو جی یہ اعوذ باللہ کا انکر ہے بسم اللہ پڑھنے والا کہے گا لو جی یہ بسم اللہ کا انکر ہے اصلاط و, و علی کا یا رسول اللہ سے اذان کی ابز کرنے والا کہے گا لو جی یہ درود کا انکل ہے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے اللہ کے ذکر کا منکر کون ہو سکتا ہے بسم اللہ کا انکار کرنے والا کیا مسلمان ہوگا بالکل نہیں نبی علیہ سلاد وسلام کے اوپر سلاد وسلام کا انکار کرنے والا کیا مسلمان ہوگا بالکل نہیں اللہ کے ذکر کا کون انکار کر سکتا ہے لیکن ہم آپ کو روکتے ہیں غلط طریقے سے ذکر اللہ کا کریں چوبیس گھنٹے کریں صبح و شام کریں بہت اچھی بات ہے نبی علیہ سلامت السلام پہ دروت و سلام پڑھیں بار بار پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں لیکن اس میں جو غلط طریقے اختیار کیے گئے ان سے دور رہیں پڑھنے والے بھائی عام طور پہ نماز کی ابتدا کرتے ہیں اللہ اکبر سے کس سے لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ بہت سے میرے بھائی اللہ اکبر سے پہلے اپنی اپنی زبان میں کچھ الفاظ کہہ رہی ہوتی ہیں پنجابی بولنے والا پنجابی میں کہہ رہا ہوتا ہے پشتو بولنے والا پشتو میں کہہ رہا ہوتا ہے اردو بولنے والا اردو میں کہہ رہا ہوتا ہے یہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں جی نیت نہیں پہلا لفظ کیا ہوتا ہے نہیں پہلا لفظ نیت کرتا ہوں ہاں نیت کرتا ہوں, نیت کرتا ہوں؟, نیت کرتا ہوں؟ جی نیت کرتا ہوں اس نماز کی اس امام کے پیچھے منہ کبلے کی طرف ہے ایسے الفاظ ہمارے بہت سے بھائی استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب اگر آپ ان سے پیارو محبت سے بات کریں کہ میرے بھائی یہ کلمات یہ الفاظ نبی علی اللہ نے نہیں کہے آپ کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی سے صحیح سرن سے ثابت را? نہیں ہے چار اماموں میں سے کسی امام نے یہ الفاظ نہیں بتائے شیخ عبد القاطی رحمہ اللہ نے یہ الفاظ نہیں بتائے تو وہ کہے گا لو جی یہ تو نیت کے منکر ہیں جبکہ ہم نیت کے من کر بالکل نہیں ہیں بلکہ ہمارے نزدیک نیت کے بغیر نماز نہیں ہوگی لیکن نیت کہاں ہوگی دل میں ہوگی نیت کہاں ہوگی دل میں ہوگی نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور نیت کا منع ہوتا ہے ارادہ کرنا پروگرام بنانا اور کسی بھی عبادت کا پروگرام کہاں ہوگا دل میں ہوگا کو زبان سے ادا کرنا اس کی کوئی مثال نبی علیہ اصلاۃ اسلام سے نہیں ملتی کہ آپ نے کسی بھی نماز سے پہلے کہا ہو کہ میں ظہر کی نماز پڑھنے لگا ہوں یا اثر کی پڑھنے لگا ہوں منہ کی بلے کی طرف ہے یا کسی اور جانب ہے آپ نے کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے لیکن اس میں کوئی شکو شبہ نہیں ہے کہ نماز آپ کی تب نماز ہوگی جب آپ کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کون سی نماز پڑھنے لگی ہے زور کی ہے یا اثر کی ہے چار لگتی ہے کہ تین ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے تو نیت ضروری ہے کہ لیت کہاں ہوگی دل میں میرے بھائیو ایسے ہی کئی ہمارے دوست کئی ہمارے احباب نماز کے فوراً بعد اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر امام دعا کرتا ہے مقتدی آمین کہتی ہیں ان دوستوں سے اگر آپ یہ بات کریں کہ بھئی یہ چیز نبی علی السلاۃسلام سے ثابت نہیں ہے آپ بی نمازیں پڑھتے تھے اور ایک دن میں پانچ نمازیں پڑھتے تھے مدینہ میں آ کے مسلسل نمازیں پڑھتے رہے ہیں با جماعت نماز پڑھتے رہے ہیں اور کسی ایک نماز کے بعد ثابت نہیں ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کر مختلف کو ساتھ ملا کر اجتماعی طور پہ دعا کی ہو تو جب آپ یہ بات کریں گے تو بھائی کہیں گے لو جی یہ دعا کے منکر ہیں یہ کس کے منکر ہیں جی لیکن کیا ہم دعا کے منکر ہیں بالکل نہیں دعا کے منکر نہیں ہیں نماز کے بعد اجتماعی طور پہ ہاتھ اٹھا کر مل کے دعا کرنا اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ طریقہ نبی علیہ ساد اسلام سے ثابت نہیں ہے ورنہ نماز پوری کی پوری دعا ہے نماز پوری کی پوری کیا ہے دعا ہے تو میرے بھائیوں دوسرے کچھ احباب وہ کیا کرتے ہیں کے فوراً بعد ایک آواز میں مل کر اقتماعی طور پہ ذکر کرتے ہیں اچانک آپ کو مسجد سے آواز آئے گی سب ایک ہی آواز میں بول رہے ہیں ہو ہو ہو ہو سات والے محلے میں چلے جائیں تو وہاں پہ کچھ بھائی ایک آواز میں کہہ رہے ہوں گے اللہ اللہ اللہ اللہ تیسری مسجد میں چلے جائیں وہاں پہ کچھ بھائی ایک ہی ای آواز میں مل کر کہہ رہے ہوں گے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اب اگر آپ انہیں سمجھائیں کہ لا الہ الا اللہ بہت عظیم وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت راضی ہوتے ہیں لیکن اجتماعی طور پہ ایک آواز کے ساتھ نماز کے فوراً بعد یہ ذکر کرنا نبی علیہ السلاط اسلام کا طریقہ نہیں ہے تو کہیں گے لو جی اللہ علیہ اللہ کا منکر ہے اور اگر آپ یہ کہیں کہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کبھی بھی نبی علیہ السلاط اسلام نے نہیں کیا آپ پورا جملہ بولتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے جس کا کوئی مطلب بنتا ہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اور اگر آپ کہیں اللہ اللہ کیا مطلب ہے اس کا اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں بات مکمل کریں تو بات مکمل یہ ہے کہ اللہ اکبر بات مکمل یہ ہے کہ سبحان اللہ اللہ ہر ایب سے پاک ہے بات مکمل یہ ہے کہ الحمدللہ ہر قسم کی حمد و سنا اللہ کے لیے ہے لیکن صرف اللہ اللہ یہ ذکر اور نماز کے فوراً بعد اور ایک آواز کے ساتھ یہ نبی علی السلاح تو اسلام سے ثابت نہیں ہے جب آپ یہ کہیں گے تو کہیں گے لو جی اللہ کے نام کئی ممکن ہے اور وہ تو پہلا گروپ ہے جو کہتے ہیں ہ بات کریں گے کہ اللہ کے بندے کیا کہہ رہے ہو وہ کہے گا ہو, ہو کہ ہم کہیں گے ہو ہو کا مطلب کیا ہے وہ کہ مطلب ہے وہ وہ وہ وہ وہ یہ وہ وہ کس کے بارے میں اشارہ کر رہے ہو کیا یہ وہ, وہ کا وظیفہ کبھی نبی علی صاحب السلام نے کیا ہے بھائی پوری بات کرو سیدھا اللہ کا نام لو اور پوری بات کرو کہو اللہ اکبر سبحان اللہ الحمد للہ اللہ جو جو وقت گزر رہا ہے ویسے ویسے عبادت کے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں اب تو ہر گروپ نے ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا ہے جو دوسرے گروپ سے مختلف ہے اور ہر گروپ کی ایک پہچان بن گئی ہے یہ کاتریوں کا طریقہ ہے یہ چشتوں کا طریقہ ہے یہ نقشبندیوں کا طریقہ ہے عجیب و غریب نئے سے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں رہی ہیں اور مسافا پیر صاحب سے کرتے ہیں تو کرنٹ لگتا ہے یعنی کہ عجیب و غریب اسلام میں نئی چیزیں داخل کی جا رہی ہیں میرے بھائی دیکھنا یہ ہے کہ کیا دین اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں آپ نئی عبادات گڑ لے یا پرانی عبادتوں کے لیے نیا طریقہ گڑھ لیں کیا دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے یہ آج کے دس میں ہم نے جائزہ لینا ہے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان کبھی نہ بولے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ال یوم لکم دینکم کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اب اللہ نے دین مکمل دیا ہے اس دین میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہم سب مانتے ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ وسلم ہمارے نبی ہیں جب نبی ہیں تو اس نبی نے جو طریقہ عبادت بتا دیا اسی پہ اتفاق کرنا چاہیے وہی عبادت بار بار کریں وہی طریقہ عبادت بار بار اختیار کریں نہ نئی عبادت کی ضرورت ہے نہ پرانی عبادت کو نئے طریقہ عبادت کی ضرورت ہے نبی علی صاحب اسلام نے فرمایا تھا بخاری مسلم کی عادی سے کہ من عہد صفی امرینا ہادہ مالی سمی اور رقد ال جو ہمارے اس دین میں کوئی نیا کام نکالے گا تو نیا کام رجیکٹ ہے مردود ہے نقاب قبول ہے فرمایا تھا علی امراف رس نے کوئی بھی ایسا کام کیا جس کے اوپر ہماری اسٹیمپ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم نے حکم نہیں دیا جس کے بارے میں ہماری کوئی حدیث نہیں ہے تو وہ معاملہ جو ہے رد ہے مردود ہے ناقابل قبول ہے اور اللہ کی عدالت میں اس کو اجر و ثواب سے محرومی کے ثواب کچھ نہیں ملے گا اس موموں پہ بہت کچھ جا سکتا ہے لیکن چونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اس لیے میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور یہ واقعہ دلیل کے ساتھ ہوگا بغیر دلیل کے نہیں امام دارمی اس واقعے کو نکل کرتے ہیں اور سند کے ساتھ حوالے کے ساتھ اور سند بالکل درست ہے اور واقعہ ثابت ہے من گرد نہیں ہے اس واقعے کا تعلق جناب عبداللہ اللہ ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے جی آپ میرے ساتھ ہی ہے نا عبداللہ اللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں اصلا اسلام کے ساتھ زندگی گزاری لیکن بعد میں جب جناب عمر فاروق نے مختلف صحابہ کرام کو مختلف شہروں کی روانہ کیا تاکہ لوگوں کو دین سکھائیں تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کوفہ گئے تو اس واقعے کا تعلق کوفہ سے ہے کہاں سے ہے میرے بھائیوں کوفہ سے فدر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کے کچھ شگیرد ان کے گھر کے باہر تشریف لا چکی ہیں اور اپنے استاد کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں چاہتے ہیں کہ استاد موت گھر سے باہر نکلیں اور ان کی نعیت میں ان کی رفاقت میں ہم مسجد میں جائیں میرے بھائی توجہ میں جاتا ہوں آپ کی توجہ کسی اور کی طرف ہو جاتی میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں آپ کسی اور طرف دیکھ رہے ہوتی ہیں سود ردی ان کے شگیرد ان کے گھر کے باہر تشریف لا چکی ہیں کہ استاد محترم نکلے اور ان کے ساتھ مل کے ہم مسجد میں جائیں فدر کی نماز ادا کرنے کے لیے استاد کے ساتھ جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ راستے میں کوئی نہ کوئی حدیث سنا دیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ بتا دیں گے ابھی استاد محترم گھر سے باہر نہیں نکلے کہ وہاں پہ ایک اور صحابی پہنچ گئے صحابی کا نام ہے ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی یہ دوسرے صحابی کے نام کیا ہے <تصفح> اشری رضی اللہ تعالیٰ ہاں <تصفح> کہ جناب عبداللہ بن مسعود کے شگردوں سے کہنے لگے کہ ابو عبدالرحمن ابھی تک گھر سے باہر نہیں نکلے ابو عبدالرحمن کنیت ہے کن کی عبداللہ بن مسعود کی کنیت کیا ہے ابو عبدالرحمن نہیں نکلے جناب ابو موسا اچری بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انتظار ہو رہا ہے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعن کے گھر سے باہر نکلنے کا گھر سے باہر نکلے ابو موسا اچری نے کہا کہ ابو عبد الرحمان کون مراد ہے عبداللہ بن مسعود ابو عبد الرحمان میں ابھی ابھی کوفہ کی مسجد سے آ رہا ہوں اور وہاں پہ میں نے ایک نیا کام دیکھا ہے مولم آمد اللہ اللہ خیرا لیکن جو کام میں نے دیکھا ہے یہ کام اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تو اچھا لگا ہے مجھے برا نہیں لگا یہ کون کہہ رہے ہیں ابو مسافری الدی اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کفا کی مسجد میں ایک نیا کام دیکھا ہے کو اور چیز نظر نہیں آئی ابو موسیٰ حشری کے الفاظ یہ ہے کہ کام لیا ہے لیکن میرے نزیق خیر والا ہے عبداللہ رضی اللہ کہنے کے کیا دیکھا ہے تم نے کہا جی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں گروپ بنائے ہوئے ہیں حلکات بنائے ہوئے ہیں ڈہروں کی شکل میں بیٹھے ہیں ہر گروپ کا ایک امیر ہے ہر گروپ کا ایک مشہور ہے ذمہ دار ہے اور اتماعی طور پہ ذکر ہو رہا ہے وہ امیر باری باری ہر آدمی سے کہتا ہے کہ تم کہو کب بھی رو میا سو دفعہ کہو اللہ و اکبر پھر دوسرے سے کہتا ہے کب بھی رو میا پھر تیسرے سے کہتا ہے کب بھی رو میا پھر چوتھے سے کہتا ہے کب بھی رو میا اللہ و اکبر سو سو بار کہہ لیا پھر وہ کہتا ہے سب بھی ہو میاں سو بار کہو کیا سبحان اللہ سو بار کیا کہو سو سو دفعہ ہر آدمی سبحان اللہ کہتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہل لی لو سو دفعہ کہو لا الہ الا اللہ کیا کہو لا الہ الا الحلہ بالی والی ہر آدمی سو دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور ان کے سامنے کنکریاں ہیں کنکریوں کے اوپر وہ شمار بھی کرتے ہیں تکبیر کو بھی تصویر کو بھی تحلیل کو بھی اللہ اکبر کو بھی شمار کیا جا رہا ہے سبحان اللہ کے وظیفے کو بھی شمار کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کے وظیفے کو بھی شمار کیا جا رہا ہے میرے بھائیو یہ دو صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں ان کی گفتگو کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں اب آپ بتائیے آپ کا رد عمل کیا ہے اب وہ مسافری تو کہہ رہے ہیں کام لیا ضرور ہے لیکن میری رائے ہے کہ خیر والا کام ہے اور آپ لوگوں کی کیا رائے ہے جی ہاں جی آپ لوگوں میں لگتا ہے اختلاف پیدا ہو گیا کچھ کہہ رہے ہیں خیر والا کام ہے کچھ اشارے کر رہے ہیں کہ نہیں عبد اللہ پہ مسود رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں پہنچے اور ان لوگوں کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے دیکھ رہے ہیں کہ کی کیا کر رہے ہیں پھر کہنے لگے ما مہادی اراکم تسلوم یہ تم کیا یہ تم کیا کر رہے ہو آپ ان الفاظ سے کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کا رویہ شباش دینے والا نہیں لگتا جناب عبداللہ بن مسعود کا رویہ شباش دینے والا نہیں لگتا حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں لگتا کہ لگے ماں ہادر ارا کو متسم یہ کیا کر رہے ہو وہ کہنے لگے حسن ہسن لبی تقبیر وہ تحلیل یہ ہمارے سامنے کنکریاں ہیں ان کنکریوں کے اوپر ہم وظیفے کر رہے ہیں اللہ اکبر کا سبحان اللہ کا لا عبد اللہ, اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے ردو سید آت کم فن عامر اللہ حسنات اگر گنتی کرنا چاہتے ہو اگر شمار کرنے کا تمہیں شوق ہے تو صبح سے لے کے شام شام سے لے کر صبح ہو. جتنے گنا کرتے انہیں شمار کیا کرو یہ وظیفے شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا یہ وظیفہ ضائع نہیں ہوگا کنکلیاں سامنے رکھ کر اجماعی طور پہ اس انداز سے جو وظیفہ کیا جا رہا ہے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہیں شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم اپنے گنا شمار کیا کرو یہ ان کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے سنتے جائیں توجہ رکھیے گا کو اگر آپ ازبر کر لیں سینوں میں بٹھا لیں تو آپ کو شریعت کے مزاج کا علم ہو جائے گا کیونکہ آج ہم بھائیوں کو اگر نئے نئے کاموں سے روکتے ہیں تو آگے سے کہتے ہیں جی پھر کیا ہوا ہر بات میں کیا کہتے ہیں پھر کیا ہوا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تر فرما رہے ہیں وہی حکم امتمحت صلی عم صحاب نبی کم صلی اللہ علیہ وسلم, ما صلی اللہ علیہ وسلم لم لم تمہارے اوپر افسوس ہے محمد کے امتی صلی اللہ علیہ وسلم کون کہہ رہے ہیں شباشی دے رہے کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اوپر افسوس ہے کہ تم جناب محمد کو ماننے والے ہو آپ کی امتی ہو اور یہ حرکتیں کر رہے ہو ابھی تو نبی علیہ سلاد والسلام کے صحابہ آپ کے شگیرد آپ کے جو انسار کثرت کے ساتھ موجود ہیں ختم نہیں ہوئے ان کی موجودگی میں تم نے یہ کام نکالنے شروع کر دیے ہیں ابھی تو نبی ارے سلاد و سلام کے استعمال شدہ کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے ابھی تو آپ کے استعمال شدہ برتن ٹوٹے نہیں تم نے ابھی سے ہی نئے کام نکالنے شروع کر دیے دین میں میرے بھائی بظاہر آپ کہیں گے وہ کیا کر رہے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے سبحان اللہ کہہ رہے تھے وہ کیا کر رہے تھے اللہ اکبر کہہ رہے تھے اور یہ تینوں وظیفے کرنے چاہیے لیکن طریقہ ذکر طریقہ عبادت نیا ہے جماعی طور پہ گروپ بنا کر ایک امیر مقرر کر کے کنکلیاں سامنے رکھ کے باری بالی عدد اور ہنسے اور شمار کیا جا رہا ہے یہ سب چیزیں نئی چیزیں ہیں فرمایا ان کی گفتگو جاری ہے ابھی انہوں نے ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا ہمارے ہیں یاد رکھو تمہارا معاملہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے محمد او مفت ہو با یاد رکھو تم دو حالتوں سے خالی نہیں ہو یا تو تم نے نیکی کا وہ کام دین کا وہ کام تلاش کر لیا ہے جو نبی علیہ السلاد و کو معلوم نہیں تھا اور یا پھر تم نے آج سے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے ہاں جی فیصلہ آپ کریں اب کیا ہو سکتا ہے دلیہ کے محسوس کہہ رہے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو یا تو یہ نیکی کا وہ کام ہے جو لبی علیہ سلاد السلام کو معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو یہ الفاظیں دیگر تم تو پھر اپنے نبی سے بھی آگے نکل گئے ہو غرنہ یہ گمرائی کا دروازہ ہے جو تم نے کھولا ہے کیا ہوگا میرے بھائیوں نیکی نیکی کا کام ہو سکتا ہے نیکی کے جتنے کام سے ہمارے نبی نے بتا دیے الکمل لکم دینکم آپ نے تو مکمل دین دے دیا اتنے سخت الفاظ سن کر وہ ترپ اٹھے کہانی یعنی لگے ابو عبد الرحمان ما خیر ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہمارا ارادہ برا ارادہ نہیں ہے ہماری نیت بری نیت نہیں ہے ہماری نیت صاف ہے ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں عبداللہ اللہ مسعود نے بڑا شاندار جواب دیا کہا وہ کم مموری تنخیری نہیں اسی بہو تمہارے جت ایسے, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے ارادے صاف ہوتے ہیں نیتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن جو عمل کر رہے ہوتے ہیں وہ عمل غلط ہوتا ہے نبی علیہ سلاد اسلام کی شریعت کے مطابق نہیں ہوتا میرے بھائیو آج بہت سے گروپ بہت سی جماعتیں یہی کام کر رہی ہیں ہمیں ان کے راتوں کے اوپر کوئی شک و شبہ نہیں ہے ہمیں ان کی نیتوں پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن جو طریقہ عبادت انہوں نے اختیار کیے ہیں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے نبی علی اسلام سے ثابت نہیں ہے اور ہم نے کرما صاحب نے کیا پڑا ہوا ہے لا الہ الا اللہ ہو محمد رسول اللہ کہ عبادت اللہ تعالی کی اور کیسے ہوگی جیسے ہمارے رسول بتائیں گے کہ محمد علی اسلام اللہ کے رسول ہیں جب آپ کو رسول مان لیا تو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت آپ سے پوچھ پوچھ کر کریں گے آپ کی مرضی کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوگی تو میرے بھائی اس لیے یہ واقعہ بڑا عظیم واقعہ ہے اور اس کو بیان کرنے والے امر بن سلمہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو اس انداز میں اتماعی طور پہ ذکر کر رہے ہوتے تھے جن کو عبداللہ ابن مسعود نے ڈانٹا تھا یہ لوگ باز نہیں آئے گمرائی کے اوپر چلتے رہے تو نتیجہ کیا ہوا کہ جب جناب علی رضی اللہ تعالیٰ علو اور خادیوں کے درمیان لہروان کے مقام پہ جنگ ہوئی تو یہ لوگ خادیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر صحابہ گرام کے اوپر تیر چلا رہے تھے ان کے اوپر تیر چلا رہے تھے صاحب گرام کے اوپر میرے بھائی عبادت کے لیے علم ضروری ہے اور علم کس سے کہانیاں نہیں علم نام ہے نبی علیہ سعد اسلام کی صحیح حدیث کا علم نام ہے قرآن پاک کا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے جن کے پاس علم ہے وہ بھی علم قرآن کا نہیں ہے وہ بھی نبی اسلام کی صحیح حدیث کا نہیں ہے دائیں بائیں گھومتے رہتے ہیں بزرگ کا خواب اس بزرگ کا, کا چلہ اس بزرگ نے جنگل میں تین دن گزارے اس بزرگ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی ہم ہاں گاؤں کو کہاں لے جا رہے ہیں کیا نبی علی علیہ السلاد اسلام نے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کی اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو کیا نبی علی علیہ السلام اس سے پیچھے رہتے میرے بھائیوں سوچئے سے کہانیوں خوابوں کے نام پہ ہمیں اصل دین سے دور کیا جا رہا ہے میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ اللہ کے لیے قرآن پاک کا مطالعہ کریں قرآن پاک سیکھیں وہاں سے آپ کیا عقائد ٹھیک ہوں گے آپ کی عبادات درست ہوں گی اور نبی علیہ السلاط اسلام کی صحیح عادیز کا مطالعہ کریں وہاں سے بھی آپ کی عبادات ویسے ہو جائیں گی جیسے نبی علیہ السلاط اسلام کیا کرتے تھے تو میرے بھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ کا یہ جملہ بڑا عظیم جملہ ہے ان تمام لوگوں کے لیے ہے انہوں نے تو ان کے اوپر بولا تھا میں ہر ایک اوپر بول رہا ہوں جس نے بھی نیا طریقہ نکالا ہے عبادت کا میں اسے کہہ رہا ہوں کہ یا تو تم نے وہ عبادت تلاش کر لی ہے وہ لے کے تلاش کر لی ہے جو نبی علیہ سلاد اسلام کو معلوم نہیں تھی یا پھر تم گمراہی کے اوپر چل رہے ہو ہمارے وہ بھائی عید ملاد النبی علی سات اسلام مناتے ہیں وہ بھی اسی حصوم کو اس کے اوپر فٹ کرنے اگر یہ نیکی کا کام ہوتا نبی علی اسلام بتا کر جاتے اگر یہ نیکی کا کام ہوتا صحابہ کلام اس पर اوپر پیرا ہوتے دس محرم کو رازیا کے دلو سے نکالنا رس محرم کو ماتم کے طور پہ منانا محرم کے مہینے میں کالے کپڑے پہننا محرم کے مہینے میں اپنے اولاد کی شادیاں نہ کرنا یہ ساری چیزیں نبی علیہ السلاط و کے دین کے خلاف ہیں نبی علیہ السلاط اسلام کا دین آپ کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا آپ نے یہ بالکل نہیں کہا تھا کہ میرا یہ دین نامکمل ہے اور اسے مکمل کریں گے میرے صحابہ کرام یا اسے مکمل کریں گے میرے عال بی یہی سے مکمل کریں گے میرے نواز سے بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسے بھی جناب حسن و حسین رضی اللہ تعالی نما کا ان بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ بڑے پاک باد لوگ تھے ان سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت کو ہم ایمان کا حصہ سمتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنت کی نوجوانوں کے سردار ہیں ان کی والدہ جناب فاطمہ بھی جنت کی نوجوانوں کی سردار ہیں جناب علی سے محبت ایمان کی نشانی ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے لیکن ان کا نام استعمال کر کے محرم کے जा میں جو کچھ کیا جا رہا ہے اس سے ان کا کوئی اور واسطہ نہیں ہے جناب اللہ تعالی تو وہ صحابی ہیں جن کے دور حکومت میں کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جناب علی جو ہیں یہ محبود ہیں ان کی عبادت کرنی چاہیے تو جناب علی رضی اللہ عنہ نے انہیں گرفتار کیا انہیں پکڑا اور انہیں آگ میں جلا دیا کسی میں جلایا انہیں میرے بھائیوں آگ میں جلایا معام میں ان سے غلطی ہوگی کیونکہ بشر ہے انسان ہے عبداللہ ابن عباس کو علم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ان کو آگ والی سزا نہیں دینی چاہیے تھی کیونکہ نبی علیہ سلاد اسلام نے اس سے روکا ہے ان کو قتل کرنا چاہیے تھا لیکن آگ والی سزا صرف اللہ دے سکتا ہے جو یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں جو علی مشکل کشاہ کے نعرے لگاتے ہیں جو یا حسین مدد کے نعرے لگاتے ہیں حسین مشکل کشاہ کے نعرے لگاتے ہیں تو جناب علی ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر لیں یہ وہی جناب علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ جن کی نبی علی اچلاد اسلام نے ڈیوٹی لگائی تھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ علی جاؤ جس قبر کو دیکھو کہ زمین سے بلند ہے دیگر قبروں سے بلند ہے اسے باقی قبروں کے برابر کر دو اسے امور کر دو کیونکہ یہ بلند قبریں یہ شرک کا باعث بنتی ہیں لوگ کہتے ہیں تو خاص بات ہے کہ قبر بلند ہے دیگر قبروں سے منفرد ہے یہاں پہ جو مدفون ہے یہ مشکل کشاہ ہوگا یہ حادت روا ہوگا اسی لیے شریعت نے شرک کے راسوں سے بھی روک دیا ہے وہ راسے بند کر دیے ہیں جو شرک کی طرف جانے والے ہیں جناب علی کو آرڈر مل رہا ہے کہ جس قبر کو دیکھیں کہ وہ بلند ہے اسے ہموار کر دیں اور جس مورتی کو دیکھیں اسے مٹا ڈالیں توڑ ڈالیں رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہوں نے توحید کے لیے کام کیا ہے شرک کو مٹانے والے شرک کو ختم کرنے والے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کے نام پہ شرک کو روا دیا جا رہا ہے ایسے ہی میرے وہ بھائی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں بولی چاہیے کہ اسی دین پہ عمل پیرا ہوں جو نبی علیہ سلاد اسلام نے دیا ہے جو صحابہ اکرام نے دیا ہے نئے طریقے نئی عبادات ان سے میرے بھائی دور رہیں ان سے اطلاع کریں یہ بتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو نقصان تو ہو سکتا ہے پیدا کبھی نہیں ہوگا آخری بات آپ کے سامنے ذکر کر کے پھر درس کے اقرام کی طرف بڑھوں گا کہ امام سعید ابن مسیب رائم اللہ تابعی رہی ہیں یہ مسجد میں موجود ہیں فضل کی اذان ہو چکی ہے ایک آدمی مسجد میں آیا دو رکھتے ادا کی سلام پھیلا پھر دو رختی شروع کر دی پھر دو رکھ جناب سعید ابن سیف کو بہت غصہ آیا انہوں نے اسے کنکریاں ماری کنکریاں مار کے اسے متوجہ کیا اور پھر اونچی وار سے کہا کہ جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو وہ مسئلہ معلوم کر لیا کرے فجر کی اذان کے بعد فجر کی دو سنتوں کے علاوہ دیگر نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے جب اس آدمی نے سلام پھیرا تو جناب سعید ابن مسیب کے پاس آیا کہنے لگا کیا آپ سمتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ الماد پڑھنے پہ مجھے عذاب دے گا سزا دے گا ہمارے وہ بھائی جو دین میں نئے نئے کام کرتے ہیں ان کا جواب ایسا ہی ہوتا ہے تو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نماز پڑھ تو اللہ اس کو اوپر مجھے سزا دے گا شہید ابن مسیب نے کہا اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ سزا نہیں دے گا اللہ تعالی تمہیں سزا اس بات پہ دے گا کہ تم اپنے نبی کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو سزا ملے گی یہ رکھا کہ نہیں ملے گی کہا ملے گی لیکن اس وجہ سے نہیں کہ نماز پڑھ رہے اس وجہ سے کہ تمہارے نبی نے جس وقت نماز پڑھنے سے روکا ہے تم اس وقت نماز پڑھ رہے ہو دیکھیے یہ صاحب بھی بات تو کہیں اور لے جانے کی کوشش کر رہی تھی کہ نماز پڑھنے پہ صلاح ملے گی نماز پڑھنے پہ نہیں نبی علیہ اسلاط و کے حکم کی خلاف ورزی کرنے پہ صلاح ملے گی تو جب ہم کہتے ہیں کہ ازان سے پہلے درود نہ پڑھیں تو یہ درود کا انکار نہیں ہے الحمدللہ ہم درود کے ماننے والے ہیں انکار اس بات کا ہے کہ ازان سے پہلے بالتظام ہمیشگی کے ساتھ درود پڑھنا یہ تو ایسے ہو گیا جیسے یہ اذان کا حصہ ہو جبکہ نبی علیہ صلاحت السلام کے زمانے میں اذان ہمیشہ اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی درود نماز کے بعد پڑھنے کی آپ نے تقسیم کی ہے میرے بھائی دیگر امور کو بی سی کو اوپر کر لی جس چیز کے بارے میں آپ نے علماء سے سنا ہے کہ بدت ہے اس کے بارے میں تحقیق کر لی جس چیز کو کچھ لوگ بدت کہہ رہے ہیں آپ اس کی دلیل تلاش کریں اگر مل جائے تو الحمدللہ اگر دلیل نہ ملے نبی علیہ ساد اسلام سے تو اسے ترک کر دیں اللہ تبارک اللہ ہمیں.